وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی ملح کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی وہ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی سمودیا سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی نتی اور جو آج کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا سور سبالیت م القوم صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية جسے اللہ نے ان پر سات رات اور آٹھ دن لگتار مسلط رکھا چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں خجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے فرعون ومن قبله اور پھر اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوت علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا سوبیا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا ان پول فل جب پانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جب ایک ہی دفعہ صور میں پھونک مار دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وَقَعَتِ <الْوَاقِعَة> تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے سمی مل <وَاهِيَة> اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودہ پڑ جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے يَوْمَئِذٍ لا رو نلا تخی اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی مینی فول ام کو پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگو لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا الراضیہ چنانچہ وہ من پسند ایش میں ہوگا پی اس اونچی جنت میں اوپو فوہ جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے شوبوہنی اِلخالیا کہا جائے گا کہ اپنے ان آمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے نیلم اوت کتابیا <كِتَابِيَه> رہا وہ شخص جس کا آمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے اے کاج کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا میا میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا ہے میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا قلوه ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو تم جہینو پھر اسے دو زخمے جھونک دو ثم في سلسله ذرعها 70 پھر اسے ایسی زنجیر میں پیرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو اننه کان لا یؤمن بالله العظیم یہ نہ تو خدا بزرگ برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا سلام الہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یارو مددگار ہے پنسلین اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے لو اوت <الْخاطئون> جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فَلَا أُقْسِمُ میں تُبْصِرُونَ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو سرو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے ان کو سری کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے وما ہوں ابلی شاعر میں اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو ولا بقول اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو تنزیل من رب العالمین یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وَلَو تقوّل بَعض اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑتے تم پاپا منہ چی پھر ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے جزی پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا وہ اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے وہ مکذبین اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھڑلانے والے بھی ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے بس اب بے لہذا تم اپنے پروردگار کے عزمت والے نام کی تصبیح کرتے رہو